تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پر ہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہیں جن کنچی نہر روا ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستھری بیبیاں اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندو ہے کو دیکھتا ہے